yeah okay. مین صاحب کا خیال ہے جی کیا کر رہے ہیں آپ آ کر کوس کر رہے ہیں کوئی فائدہ دے رہا ہے آپ پہلی دکھا رہے ہیں مجھے محرور بنونا معاشرہ بنونا, بنونا. کب دیکھو سر سوار رجنیسٹر آپ کا کام شروع ہو گیا اس محبت الحمد الصلی السلی ال کریم انسان جو ہے یہ صحبت مجاہدہ پرہیز تین چیزوں سے بنتا ہے صحبت مجاہدہ پرہیز صحبت آدمی کو حاصل ہو جائے اور نتیجے میں آدمی اللہ کے طرح حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اختیار کرے اور مجاہدہ کے ساتھ پرہیز بھی کرتا ہے تین باتیں کٹھی جائیں آدمی کی منزل آسان ہو جاتی ہے اللہ کا تعالیٰ جلدی نصیب ہوتا ہے آواز آ رہی ہے جی ہمارے بزرگ آئے آجو بیرے ہیں آج سمجھ بھی رہے ہیں پیار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آدمی کا سب بدرست ہو مجھے ہمت والا ہو اور فریاض میں آدمی محتاط ہو اللہ تعالیٰ کا تعالق نصیب ہوتا ہے انہوں میں سے جو چیز بھی کم ہو تو بقدر اس کے آدمی کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور مجاہدہ لوگ سمجھتے ہیں کہیں مجاہدہ بدن کو تکلیف دینے کو کہتے ہیں مجاہدہ میں بدن کو تکلیف دینے کو نہیں کہتے ہیں حضرت مولانا شیف خالی صاحب نحمد اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فلاط محکو پڑی فلاط محکو کیسے کہتے ہیں اس نے کبھی سنتے بوائز بہ گئی فلاط محکوز کہتے ہیں کہ کنویں کنویں میں الٹا لٹک کر اطلاع سے عبادت کی کنویں میں الٹا لٹک کر تو نمازیں پانچ سو تر آئی کنویں ایسی پڑی کہ فلاں بزرگ کو کنویں میں الٹا لٹکا دیتے تھے کوئی اور سارا دن کنویں میں گزار کر پھر جو کام ان کو نکالتے تھے ان کو مسئلہ ہوا نا سننے کا اور سمجھنے والا تو سالمی رحمد اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ یہ سلا محسوس مارکوز تھے یہ تصور ہے محسوس مارکوز الٹے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سلا کے محفوظ تھے یہ تصوف ہے معقوص الٹا تصور ہے یہ لا اللہ کلف اللہ, اللہ و نقصن اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جی کو کسی بشر کو اس کے بس سے زیادہ تکلیف نہیں رہتا فرض واضح بامال کے میں یہ بات ہے کہ آدمی معذور ہو گیا بیمار ہو گیا تو جتنا جتنا بس کم ہوتا گیا اتنا, اتنا اتنا غم کم ہوتا گیا کھڑے ہو نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں اور اشارے سے پڑھیں کتنا سخت حکم ہے کہ فور مالک ملبئی تدم و اللہ الخیر اما وہ ری اللہ جی آرام کیا گیا تم پر مردار کو خون کو جو بہنے والا خون ہوتا ہے اللہ الخیر خنیر کی گوشت کو اما وضی اللہ جی اور ہر وہ زبھی جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام پر کیا جا تو اللہ کے نام پر کیا ہی نہ کیا ہو تو ان کا کسی کیسے لوگ ہیں ان کا ردیا کوئی خبر نہیں میں جانور کو مار کر کھانے کا تحبر. کوئی میں خبر رکھتی ہوں کوئی خبر ہی نہیں وہ جو ہے تو رویہ تجربہ کرتے وقت میں نے سنا کہ جنار کے علاقے میں ردیہ کا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جانور کو کہتے ہیں کہ بہت پھرا تو وادیوں میں پہاڑوں پر چلا گاہوں میں ادھر پھرا اور اب تیرا وقت پورا ہو گیا کہ علی کی رضا اور تحری رضا علی کی رضا اور سری پھیر دیتے ہیں اس لیے کا طریقہ ہے سنا پاکستان وغیرہ کا انجام بہت خالی کو پھر گھر تک پہنچے وزیر کا طریقہ یہ ہے کیا تحری کزا علی کی رضا اور سری پھیر دیتے ہیں میرے غیر اللہ ہو گیا یاد جو ہے تو آدمی نے کسی اور بزرگ کا نام رسو پکارا یا یہ کہ سبق کرتے وقت اس نے اللہ کا نام لیا لیکن کہا کہ یہ تو فلاں بزرگ کی نظر ہے یہ بکرا یا فلاں بزرگ کے نام پر ہے یہ بکرا یہ بھی لکھا اللہ, اللہ. یار صاحب ایسے لکھا ہمارے فلکار سب پکار سے لکھا چاروں مزاح کے پکار ایسے لکھا یہ ہے کہ آدمی کسی زبیا کر کے اللہ کے نام پر اس خیرات کو صدقے کے ساتھ والدین کو بخشنا چاہے کسی بزرگ کو بخشنا چاہے بخشنا چاہے اہل بیت کو بخشنا چاہیے جائے تو اللہ لگائی لگائی لگائی. اتنا سا قانون کیے ہوئے کہ حرام کیا گیا تم پر مردار کو بہنے والے خون کو کنزیل کے گوشت کو اور ہر وہ ذریعہ جو اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام پر ہوا ہو ایک اتنے سا قانون کے بعد بھی چاہو فلاح بات ہے آدمی فل کے ایسے حال میں تو اس کی جان جا رہی ہے اور ان چیزوں کے علاوہ جان بچانے کے لیے کوئی مہیا نہیں ہے تو نہ تو مزے کے لیے نہ تو اس بات لفظے کے ساتھ کھا رہا ہے کہ میں تاکہ گھر کو توڑنا چاہتا ہوں اور نہ جو ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے بلکہ صرف جان بچانے کے لیے اتنا کھا رہا ہے جسے جان بچ جائے تو فلاں اس ہے اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دے تو مجھے میں جان کو تکلیف میں ڈالنے کو نہیں کہتے کہ آج بھی اپنے نفس کو اپنی جان کو مجاہدہ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرے اور گناہوں سے بچنے میں جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرے بعض اتنے مجھے جائزہ اتنی ہی بات ہے اور اس کی بھی اللہ دوبارہ حدود و قیود مقرر کیے ہیں حدیں مقرر کیے ہیں صبح اٹھے سردی ہے ٹھنڈا سر پانی ہے برداشت آپ کر سکتے تھے آپ نے وضو کیا اور تکلیف ہوئی اس کا ساپ آج آدمی اتنا بوڑھا ہوا ہے پارک نے گزارا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا پھر فارغ ہو جائے گا اس کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہی نہیں ہے یہ ممکن یہ اس مجزے کو اختیار کرے گا اور اس میں جو ہے تو اس وجہ سے گندگی میں تخلیص میں اب تلا ہوا اور آدمی جو ہے تو ان پڑھ وسیع نہیں تھا سمجھدار اہل علم تھا تو اس میں جو ہے تو کیسے ہے تو دوسری چیز ایسے بات جان لے کے پھر دنوں میں نے حرج چل رہا تبارہ دینی کی وجہ سے تو میں تکلیف اور نہیں کرنا چاہتی اور دوسری اولاد تو رکھو گئی جی کو میں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالوں تو اس وقت کی روشنی میں گیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا یہ مجاہدہ نہیں ہے اس کے لیے براش کے باہر ہوں گے سردیاں موزہ پہننا اور اس پر مسا کرنا جائز ہے نزلے والے مریضوں کو اس کی قدر کا پتہ ہے نی? نزلے والے مریض جو نا ان کو اس کی قدر کا پتہ ہے ڈاکٹر صاحبان تو ایک تو بیماریوں کے اسباب پر سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھ بھی رہا ہوں رہے ہوں تو کو آپ کو شفا کے لیے اس طرح آپ رہنمائی نہیں کرتے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں جاویسے ویسے ہی ہے نا مسئلہ آپ کا حل نہیں کر پڑتا سایہ دعائی لو اور جاؤ ملنے والے بھی بتائیے مسئلہ مزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اس سیاسین کا پھلا مالفلر تو پھر علما نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ سیاچین پر اگر پیر دھونے سے آدمی کی انگلیاں کے گر جانے کا اور انگلوں کے اس کو کیا کہتے, کہتے ہیں خون ہونے کا اور ساس بائنگ کا خطرہ ہے اگر تو تو اس کو تو के آدمی کے یہ موزہ جو ہے وہاں پر یہ اب کے مسئلے میں نہیں ہے جبیرہ کے مسئلے میں ہے جبیرہ جو زخم پراپرٹی باندھی جاتی ہے اب زبیدہ کے مسئلے میں اس کے لیے چھ مہینے موزے پر مسا جائیں گے کیا بچا لرض تو مجاہدہ جو ہے وہ میں احکامات کو حاصل کرنے میں معسیعت سے بچنے میں جو تکالیف اور رکاوٹیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا مفرد. یہ مجائزہ مجھے خرچ کیا مجاہدہ یہ ایک آدمی نظر بلا شیب الانی رحمۃ اللہ سے بیٹھ ایک عالم بیٹھ ہوئے ان کو بتایا کہ معمولات کی پابندی ہے تاجر پڑھنی ہے ذکر اذکار کرنے ہیں نوافل پڑھنے ہیں طریقۂ تصور ہے قرب الہی بن نوافل ہے لیکن فرائض کے پورا کرنے کے بعد بغیر موقع کے لوگ جو ہیں وہ ترک فرائض فرائض میں کوتا کرتے ہوئے نوافل پر زور دیتے ہیں یہ محقین کا تصور نہیں ہے کسی آدمی سے پوچھا تھا کہ آپ صبح کس نے کہا صبح کی نماز میں نہیں آ سکتا یہ کہاں پوچھا تھا, پوچھا تھا کہاں؟ زیادہ ہے نے کہا کہ جگہ روزگار کرتا ہوں بہت زیادہ کرتا ہوں بس صبح کی نماز رہ جاتی کہ آپ کو کم کریں کہ کم ہو کو کم کریں آپ کم ہو اور آپ سے صبح کی نماز کی جماعت کی توفیق ہو بوجھ کر اداکار وہ نوافل وہ کاجر جو آپ کو صبح کی جماعت کی جماعت چھڑوا رہے ہیں آپ سے ان کا ترک ضروری ہے کیونکہ صبح کی نماز جو کے مقدہ قریب بلواجد ہے یہ قرب میں زیادہ کردار ادا کر رہی ہے نفل ابادوں کی قرب جو ہے وہ قرب الفلاض وہ بنیاد ہے اس کے بعد جو ہے سو یہ فرائض ہے کو مکمل کرنے کے بعد پھر قرب بن نوافل میں کوشش کرنا کوشش کرنا قرب بن نوافل کی کوشش کرنا خیر وہ جو عالم تھے اور بیت جو ہوئے تھے وہ لگے معمولات پر انہوں نے کمر باندھی کیا بنشا کرنے بیٹا ہو گیا بیمار بیٹا بیمار ہو گیا روتا تھا روتا تھا اس کے رونے سے رات میں جاگنا پڑتا تھا اب تاجد رہ جاتی تو جور ہوتا دا اس سے ڈانٹ چپ آ جاؤ چپ نہیں ہوتے ہو خیر چند دنوں کی بیماری کے بعد اس کی وفات گئی تو بڑا دکھ رکھ سکتی انہوں نے خط نے کہا کیا صاحب مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنی سخت بیماریاں اتلا تھا وہ جب روتا تھا میں اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتا تھا کیونکہ میرے معاملات سے فرق پڑ رہا تھا بال اس کی موت کے بعد تو مجھے بہت دکھ رفت ہو رہا تمہیں خیر پہلے خط میں تو ایسا جواب نہیں دینا ہوتا کہ آدمی پر اس کی حالت پر تنقید ہو ان پر ہمدردی کرکھائی کی بات کرنی کہ میں بھی افسوس صاحب کے ساتھ کہ آپ کا بیٹا وفات پا گیا سروں نے لکھا کہ چلو وہ تو وفات پا گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا تمہیں انسان بنا گیا کہ تم پہلے نوافر کی کثرت ہے قرب الہی چاہتے سے تو اس وقت نوافر قرب الہی دلانے والا نہیں تھا اس وقت اس مریض کی دل جوئی اس کی عادت اس کی عادت اس کی رجوائی کے بندوبست اس کے ساتھ بیٹھنا پانی تکلیف میں حوفلہ دلانا اس وقت قرب الائی کے لیے یہ بات قرب الائی کے لیے نوافت والی بات نہیں تھی میرے اس وقت قرب الائی کے لیے یہ بات ہمارے منار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اسپتال میں داخل تھے جمعے کی نماز کا وقت آیا تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے خدمت اور انہوں نے مزا کر مفتی کہا کرتا کہ میری طرح پیدل ہوتے تھے مسئلہ مفتی میں بیان کیا کرتا مانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے برامدے میں نکال کے یہاں جمعہ پڑھاؤ میں نہیں پڑھایا کہ جمعہ یہاں پر نہیں ہوتا کہہ لو واپس آ گئے تو ان کو عمل کے ترق پر بہت تکلیف ہوتی تھی ذہنی تکلیف ہو جاتی ہے اللہ والوں کو سر کے عمل پر دینے تکلیف ہوتی ہے اور وہ علاج میں بھی مخل بن جاتی ہے تم نے کہا جی اس طرح جو ہے کی نماز نہیں پڑھائی میں نے کہا اللہ کے بندے مصر جامعہ جو ہو مصر جامعہ وہ شہر جس میں جمعہ پڑھنا جائے ہوتے اس کی ہر گلی کوچے میں لوگ کھڑے ہو کر تین مقتدی اور ایک امام نماز پڑھنا شروع کر دے سب کی نماز ادا ہو جاتی ہے اس طرح بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جمع غفیر ہو بڑا مجمع جو میں کہا ہوں اگر بڑی سے بڑی جان مسجد جو ہے اس پیل میں نہیں سنبھالتے ہیں اور مسئلہ ہو گیا ہے پھر دوسری مسجد شروع کر سکتے ہیں جب تک وہ مسئلہ نہ بنے دوسری میں شروع نہیں کرنا چاہیے لیکن نفس ادا جو ہے وہ تین آدمی مقدری ہوں اور ایک امام ہوں سجاؤ رہو خیر خود تو مریض تھے خود بھی خصوصت ترک ہوئی اور پاس جو خدمت والے تھے یہ تو مریض نہیں تھے ان کا جمعہ ترک ہوا مولوی صاحبان تو شامی والے ہوتے ہیں نا یہ اس کو ڈوبتے نا ڈوبتے ڈوبتے ڈوبتے دو ان کو ہفتوں لگتے ہیں مسئلہ نکالنے میں شامی رہا گھر کی بھی ہے آپ سے نیچے پکی مسئلہ نے شروع کیا مونگا امین خالی کن پڑھ خالی مونگے چل دوں گئے تعلیم بحش زور سے مسئلہ نکلا اس بندہ وہ فتح و میرے پاس ہے بڑے مسلم مسلم مسائل میں نکال لیے تھے وہ مفتی بیچارے بھٹک رہے او ہیں وہ میں اس مسئلے مجھے بھی پریشان نہیں تھی کہ حضرت صاحب ہمارے پریشان ہیں ہمارے بند بیشت زیور میں فتح زور میں سے نکلا مسئلہ اس میں نے کہا کہ مریض کیسا تھی مردار کہ جس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہو اس پر جمعہ نہیں وہ مریض ہی رکھا ہوا تھا کہ اس کے جانے سے مریض کو تکلیف نہ بلکہ مریض کو میں معاشرت ہوتی ہو. ہوتا ہوں پریشان ہو جاتا مریض تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے لیکن پریشان ہو جائے کہ میں بیمار ہوں مجھ سے میرے بیٹا والی جا رہا ہے میرا کیا ہوگا معاشرت ہو رہی ہے اس کے بھی جمعہ معاف انسان بننے کے لیے قربی لائی گئی تھی یا تو اس نے لکھا کہ اچھا ہوا کہ وہ تو وفات پا گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا کہ تم بننا چاہتے ہوئے بزرگ اور اللہ کو چاہیے اللہ صاحب اللہ کا کہتے ہیں کہ تم بنو انسان تم بنو انسان میرے اس مکہ مکرمہ سے مہمان آئے تو ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ وہ میجر برکت جو ہو رہا تھا اس کا کیا حال ہے وہ توقع اچھا اللہ تھوڑا تھا ہم سے مرم میں بڑے کیت میں نے کہا ہارٹ اٹیکا ہارٹ اٹیکا وہ تو بڑا میڈیکل بن گیا تھا اور اس کی پریکٹس کی اتنی شہرت تھی کہ لوگ آ کر ایک ایک دو دو رہتے اس کے لیے کرتے تھا. اس میں میں کر اور کہتے وہ دو کہ تین دن مریض دیکھتا ہی نہیں تھا کہتا کہ میں نے گشت کرنے ہیں اور میں نے کرنی ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ مریض آیا ہوا ہے اس کو پس نہیں دیکھ رہا کہتا کہ... کہتے اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا اس نے کہا کہیں سے کہاں سنسکار کیا رہا تھا ملیشیا انڈونیشیا سے اور جب جہاز ستھرا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا نہ خود اپنی دیکھیے کراچی کے سینٹر فلاں گا ٹیلیفون کرو ساتھی سے ہمارے وہ کھڑا انتظار کر رہے تھے کہ آدمی پہنچے گا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہی ڈائڈ انٹینڈیڈ لائک ہی پیپل انٹینڈیڈ تو اس کی وفاق ہوئی جس سے لوگوں کو انٹینڈیڈ رکھا کرتا تھا میں نے کہا بھی ہے کہ ایک آدمی یہ بعد تقریر نہ آ گیا ہے چلو اگر میرے اوقات نہیں چلے اس مسکا آ گیا ہے تو اس بچارا تو ہر جگہ اور سلاح ہے اور تسلی بھی کسی آدمی بھی سو رہی ہے تو اب تقریر تو میری جگہ دوسرے بھی کر سکتا جناب ہاں جی تقریب تو میری جگہ دوسرے بھی کر لے گا اب تو انسان آئے ہوئے ہماری مشرق میں آدمی آیا اس سے میں اعلان کرتا ہوں آدمی گم ہوا ہوا ہے بولیے صاحب نے بڑگوسا کیا یہ مشرے کے لوڈ اسپیکر سے اعلان کرنا ناجائز ہوتے ہیں خیر نامہ ہو رہا تھا وہاں کہا بولے صاحب آپ ذرا ایک مینان میں ہو جائیں اس آدمی میں نے کہا کہ آپ اعلان کر لیں آپ اعلان کر لیں کیونکہ انسان کا معاملہ ہے یہ کوئی بہر بکری نہیں گم ہوئی ایک انسان کا معاملہ ہے بہت خرج ہو رہا ہے اس وقت آپ اعلان کر دیں بعد یا مسئلے کی تحقیق کریں گے یا مسئلہ ایسا ہی ہے تو ہم اپنے لوٹ اسپیکر کو باہر نکال دیں گے ازان والے ہزشے سے باہر نکال دیں گے کیونکہ ازان کے بارے میں افسر طریقہ کار بھی کہ ہزی مسجد سے باہر لوٹ لاؤڈ اسپیکر میں اس کو ہم کر لیں گے بعد میں مسئلے کو ہم کر لیں گے اس وقت اس کو اعلان کر لیں گے اس وقت تو اللہ تو بار کے لیے معاف کرے گا اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا بعد میں عالمان کوئی اس مسئلے کی تاکید کی مجھے پورا موقع نہیں ملا لیکن مسئلہ ایسا ہی تھا کہ اس کو نہیں روکنا تھا اگر یہ اعلان کر رہے ہوں کہ اب لوگ سیکر ہو ہوگے نا تو گاؤں کے لوگوں کو بڑی آسانی ہوگی خیر مجھے کام کرنے کے لیے یہی ہوتا تھا تو اللہ فکر کرتے بابا جی جی. آگا دیکھو کہ ابھی بھائی فکر جی پٹو نا راضی کے نا ندا اگاد ہے پیٹا کدو سوکھے اور تو رہے اور ٹماٹر کی اگا سکے دیر دراؤڑی بھی آپ پیسے ردیش سی کے بچے کیا کر رہے تھے اللہ کا تعلق جو ہے نا مجاہدے کے طریقے ہیں علم کی روشنی میں مجاہدے کے طریقے ہر تکلیف ہر عمل میں پابندی اور مشکل اٹھانا مجاہدہ نہیں ہے تو بعد میں تھاجل کا مشقت اٹھا رہا تھا لیکن مریض کی عادت کا اپنے بیٹے کے مریض کی عادت کی مشقت اس سے نہ ہوئی اللہ کا فرف نہ ہوا مطلب یہ جی چیز اب اللہ پاکست کچھ آ رہے تھے کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے کرتے ہیں نہیںانشور آدمی ہوں, کچھ پوچھا کرو نا دانشور آدمی ہوں, کچھ پوچھا کرو کچھ اپنا تجربے کی روشنی بتایا کرو جی. آہا, کچھ ہمارے دن اتنی کہ بولتے جائیں گے اور آپ لوگ خاموش ہوتے جائیں گے مزے کریں گے جی ہاں خدا پڑھنے ہاں دو ہزار نے خود ہماری جمع چلی گئی سوادی جمعے کے دن وہاں پہنچے تو وہاں نمازیں ہو چکی تھیں اسپتال کی بسیں تو اسپتال بھی جمع نہیں ہوتا عام دس بار آدمی تھے میں نے کہا کہ مزو کرو اور ادان دو کہ میں سنت پڑھو پھر میں خطبہ دے کر جمع پڑھاؤں گا ہمارے ساتھ مولی صاحب تھے فارق الدن مولی صاحب وہ پیچھے پڑھ کے کتنا ڈاکٹر تھا جمعہ نہ پڑھاؤ جمع اپنی اپنی ڈاکٹر مارتا ہوں پڑھاؤ علماء کے نا جہاں جمعہ نہ ہوتا وہاں شروع نہ کرنا چاہیے اور جہاں جہاں ہوتا ہے تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے پہلے لوگوں کی ذمہ باری نے شروع کیا ہے کہ کمالی صاحب آپ اپنے خطرے کو اپنے پاس رکھے میں جواب پڑھا لوں سر پر ختم پوچھنا لگوں کیونکہ مسجد جامعہ ہے اب باقی جمعہ کی نمازت ہو چکی ہیں ہم دس بار آدمی ہیں ہمارے لیے اب ذریعے جمع پڑھنے میں زور لور پڑھنے کے بجائے افضلیت ہے بلکہ اوسط ہے کہ شہر صاحب مزید تحقیق کرے کہ ان لوگوں کو لازم آتا ہوں جمعہ پڑھنا ایک بار وہاں پر سخت بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ وضو وغیرہ کرنے میں تکلیف ہوئی اور دو ایسے مجمے نے تو جمعہ پڑ لیا ہے جیسا باقی رہ, رہ گیا یہ جیسا باقی رہ گیا یہ مطبخ ہے وہاں اس سے جمع ہے اور اب کوئی اکیلے اکیلے پڑھنے کی سوچ رہا ہے کوئی چار رکار کی جمع کی پڑھنے کی سوچ رہا ہے میں نے کہا کہ یہ میں نے کہا آپ لوگ سارے جمع ہو جائیں میں انشاءاللہ شاء آپ کو جمع پڑھاتا ہوں وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان پڑھ آدمی نے دیکھو کہ کوئی شکل بھی علماء کی نظر نہیں آ رہی ہے اور شکل میں مچھلی دیا نہیں جا رہی وہ پرسوں پیش کر رہے ہیں خیر میں نے کہا بھائی دو چار ساتھی ہیں گیر آ گئے ہم تو جمع پڑھ لیں باقی نہیں پڑھنے کی مرضی نہیں تو میں اندر مشورہ ہوا تو مشورہ کر کے جو ہے تو وہاں کے منتظمین زمین میں آدمی لے جا انہوں نے کہا کہ اندر مشورہ ہوا ہے کہ وہ مجمع رہ گیا اس کو جا کر جمعہ پڑھاؤ میں کہ شکر ہے جی من پڑھ لوگوں کا مسئلہ ان کی پرفت ہو گیا اللہ اس کی تاکی کرنا ہے ڈاکٹر خیار کا میں سے جانے میں رہ گئے ہوں یا بارش تھی مثلا میں ہماری مجھے مسئلے میں سے لوگ جمعے میں رہ گئے اب یہ کیا کریں اصل میں نماز کے حال ہیں پریئر حال ہیں تو اس میں جا کر جمعہ پڑھیں یا یہ دور کی جماعت کریں یا یہ اکیلے اکیلے پڑھیں تو مسئلہ غالب نہیں صحیح ہے کہ جمعہ پڑیں <تصفح> <جو تصفح> <تصفح> سفر میں جمعے کی پابندی نہیں ہے لیکن فل آدمی کو ملتا سا اور آسانی سے تو ترقی کرنا چاہیے کیونکہ بہت بڑی تازت ہے بس سفر ایسے لگے کہ آدمی کی آماز میں آئی نہیں اور ایسے کہ آدمی گزر رہا ہے اپنی گاڑی ہے بس ہے کھڑی کر سکتے ہیں مسلمان ساتھ جمعہ کی نمازیں کھڑی ہو رہی ہیں گزر رہے ہیں مسافر بن گئے نکل گیا دنیا کا مسئلہ ہو کہ یہاں ایک روپیہ پیری کی وجہ ہے ہمارے ساتھ نماز رہ جاتی ہے جماعت نماز اور, اور بعد میں کرو وہ ساتھی ملا کر نماز اگر مسجد سے باہر کریں جمع کروں کو جماعت کرنی چاہیے جماعت کرنی چاہیے اور اگر جماعت نہ ہو سکے اکیلا تھا کہ کیلا رہ گیا تو اس کو جماعت کا سواب بھی ملا اور پیرے کا سواد بھی ملا آدمی پیرے پر کھڑا تھا جماعت اس سے رہ گئی اس کو پیرے کا سواد بھی ملا اور دماغ کا سواد کیونکہ اس لیے سارے دماغ کی نماز پڑھنے پر قادر ہوئے اور نہیں کرنا چاہیے اربی کے خطبے کے دوران چندہ نہیں کرنا چاہیے ہماری کوتاحی ہوتی ہے چندہ عربی کے خطبے سے پہلے ختم کر ہے لیں کسی سے فتو لو نا کسی جگہ سے فتو پوچھے اس کے بارے میں تو اگر یہ حرام بنتا ہو تو اس کو پھر اگر آپ کا بس چلتا ہے تو مودی صاحب نے سختی سے رکوائے ہیں اس کو پہلے فتو پوچھیں ٹھیک ہے وہ تو پوچھیں گے اس نے کہاں تک رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے جس وقت خطیب کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پر وہ قدم اسے اٹھایا ممبر کی طرف تو اللہ صلاح تو اللہ کلام آباد اس کے بعد نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی نماز دو چار رکار سنتے جس سے نیوز کی ہوئی تھی وہ دوسرے رکار کے قاعدے پر بیٹھا تھا تو اس کو وہیں سے دورے کاٹ پر سلام پھیرنا چاہیے ہاں بات جو فتنا پڑھنا شروع کیا ہوتا ہے بعد ساری باتیں خاص ملے ہاں نہیں آدر نہ و سلی اللہ روز کری اما بعد اور کوئی رقوعی کو یاد ہے اللہ شاد نہیں پڑھ کر صدق اللہ علیہ بیٹھ کے آدمی ہو گیا محمد بن صلی اللہ علیہ کریم اور کوئی آئے کوئی اس نے پڑھ لیا پڑھ لی پھر اس کے بعد دروسری پڑھ لیا اللہ وصلی اللہ محمد محمد وسلم وسلم ذالین بیاخل فا راشدین آنی فلفائے راشن اور اہلی بیت کو بھی یاد کر لیا اگر آدمی نے اور سائے صحاب و تعدی اللہ کو نماز ادا ہو ہاں کچھ بھی تو ہو سکتا کلو میں تفجید پر بھی ہو جاتا ہوں وہ اللہ کی تعریف ہو گا. اللہ کی صنع اور اردو سلم پر درود اور نفیت کی باتیں اور صحابہ کران اور صارحین پر جو ہے کہ رحمت کی دعا اور خلیفہ راشد ہو تو اس کا نام بھی لے سکتا ہے اور باقی جنرل دعا کر سکتا سکتے آدمی کے اللہ, اللہ منصور اسلام والمسلمین مسلم بے نمام عادل و اس وطلاۃ دعا کر سکتا ہے رام مم... اور ممنی کے مدد کر نیک بادشاہ اور نیک حاقم کے ذریعے سے اس جنمالت... <سلام> کی نماز تو ہوگی لیکن ناقص ہوگی جس آدمی نے چار رکات میں دو کاط میں پہنچا اور دو کا تو رے کی ایسی ضرورت نہیں <سلام> <سلام> خطبہ عربی زبان میں لازمی ہے یہ ہماری یونیورسٹی میں ایک صاحب ہوتے تھے وہ کیا بات کدھر گیا ایک صاحب ہوتا تھا. تھا وہ پہلا خطبہ اردو, اردو کی تقریر کرتا تھا پھر تقریر کے درمیان بیٹھ جاتے تھے پھر دوسرا خطبہ عربی میں پڑھتے تھے تو مار صاحب نے پھر کہ بعض باغ ہم ایسا ہوا ہے کہ جہاں اس طرح خطبہ پڑا جاتا ہے وہاں جمعے کی نماز صرف سے ادا ہی نہیں ہوتی ہے تو اس پر پھر میں نے مدینہ مشتمل میں دوسری جمعے کی نماز شروع کرائی جب تک وہ زمرے رہے بہت زیادہ نماز ہمارے پاس ہی پڑتے تھے جمعے کے رو لوح